ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے بلا شبہ تھوہر کا درخت گناگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھوہر پیٹوں میں اذاب بیچ ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی यह ہے جس है تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں